خطبہ نمبر باون جس میں دنیا میں زہد کی ترغیب اور پیش پروردگار اس کے ثواب اور مخلوقات پر خالق کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زہد کی ترغیب وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُهَا وَأَدْبَرَتْ حَذَّاءَ فَهِيَ تَحْفِظُ بِالْفَنَاءِ سُکَّانَهَا وَتَحْدُو بِالْمَوْتِ جِیرَانَهَا وَقَدْ أَمَرَّ فِيهَا مَا كَانَ حُلْوَا آگاہ ہو جاؤ دنیا جا رہی ہے اور اس نے اپنی رفست کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی جانی پہچانی چیزیں بھی اجنبی ہو گئی ہیں وہ تیزی سے منہ پھیر رہی ہے اور اپنے باشندوں کو فنا کی طرف لے جا رہی ہے اور اپنے ہمسایوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہے اس کی شیرینی تلخ ہو چکی ہے وَكَدِرَ لو اور اس کی صفائی مقدر ہو چکی ہے اب اس میں صرف اتنا ہی پانی باقی رہ گیا ہے جو تہ میں بچا ہوا ہے اور وہ نپا تلا گھوٹ رہ گیا ہے جسے پیاسا پی بھی لے تو اس کی پیاس نہیں بج سکتی ہے فازمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور على اخذ الزوال ولا يغلبنكم فيها الامل ولا يتولن عليكم فيها الامد لهذا بندقان خدا اب اس دنیا سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لو جس کے رہنے والوں کا مقدر زوال ہے اور خبردار تم پر خواہشات خالب نہ آنے پائیں اور اس مختصر مدت کو طویل نہ سمجھ لینا زاہدوں کا سوا تم ہنی الہجال خدا کی قسم اگر تم ان اونٹنیوں کی طرح بھی فریاد کرو جن کا بچہ گم ہو گیا ہو اور ان کبوتروں کی طرح نالا فگا کرو جو اپنے سے الگ ہو گئے ہوں اور سیاح جو اپنے گھر بار کو چھوڑ چکے ہوں اور مال و اولاد کو چھوڑ کر قربت خدا کی تلاش میں نکل پڑو تاکہ اس کی بارگاہ میں درجات بلند ہو جائیں یا وہ گناہ ماف ہو جائے جو اس کے دفتر میں ثبت ہو گئے ہیں اور فرشتوں نے انہیں محفوظ کر لیا ہے تو بھی یہ سب اس ثواب سے کم ہوگا جس کی میں تمہارے بارے میں امید رکھتا ہوں یا جس عذاب کا تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں تمر تم امرتم دنیا, مد دنیا خدا کی خسم اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھوں سے آنسوں کے بجائے رگبت ثباب یا خوف عذاب میں خون جاری ہو جائے اور تمہیں دنیا میں آخر تک باقی رہنے کا موقع دے دیا جائے ما جزت وَلَوْ لَمْ شَيْئًا مِّن جُهْدِكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ وَهُدَاهُ تو بھی تمہارے اعمال اس کی عظیم ترین نعمتوں اور ہدایت ایمان کا بدلہ نہیں ہو سکتے ہیں چاہے ان کی راہ میں تم کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھو